والصلاة على سيد الرسل وقاتم الأنبياء محمد الأنبياء وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ أَمَلْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ صَدَقَ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یاوه نه م نوولنو وسللي مو تسلليمه ز ق شق محمدنا رله د وصلله معلي کو یاسی دي یا رول الله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 وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا العاشقين دوستان گ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ, اللہ وبرکاتہ ناتھ رو دیکھا سم لمبی آلود تفیت ہو وشنا بعد عاجزانہ مدبانہ فریاد ہے مولا تعالی نفس و شیطان لے ہر شرفسنے توں اپنی رحمت دائمی پناہ فرماوے مولا سونا کامل اپنی رحمت رقمت پناہ تا فرما اج اس المبارک دا عنوان روحانی طاقت روحال روحانی طاقت دے حوالے نال جناب سامنے گفتگو کروں گا کیونکہ مہینہ شریف ایسا ہے کہ دے بدن کمزور ہو روح تگڑی ہو جائیں مومل سیانے آپ ہی سمجھ لینا مومل بدن کمزور ہو جی رواں تگڑیاں ہو جائیں ایسی روح کی طاقت چند گلا جناب جوار وقت تھوڑا ہے پھر جن وقت ہوتا اسری جسم جنا کمزور تگڑی ہو روح طاقت تے بندہ دو قدم چودہ تبق کر لینا ہے ج میرے یا روئیں پیر حضور گوس آزم سکار بارے آفر مانے ہوتے سن دنیا کوئی قدم ہے پاکستان نہیں دنیا عراق بغداد نہیں دنیا دنیا سڈا سے کوئی قدم ہے جسرا جی چکنے آرش ٹکد اس برآت روح کمزور ہوے روح ماڑی پی جاوے بیمار جاوے جا جسم جنا مرضی تگڑا ہو جائے ٹرد مولا سرکار نے پوچھا کدی فردے ٹرد مردے بے حران ہو رہی ارض کی زور مردہ بھی فر فرمایا ہاں جنہوں دے دل مر جان دل بھی مرد نے فرمایا ہاں دل جنہوں نے فرمایا پھر ٹرد کھانے پیندے مرد جے اے ویخ لو کہ ہے بھی مردے نے پھر فردے ٹردتے بھی پی نے کھانے دے بھی پی نے کیوں روح مر گئی ہے روح مر جاوے جسم جنہیں مرضی تگڑا ہو مولا دی بار گاہ چاسم مقبولیت بندہ نہیں رکھتا کھ <تصفح> نہیں کر سکتا اسلام دا کم اسلام دا کم ہمیشہ اس قوم نے کیتا ہے انہاں لوگوں نے کیتا ہے جنہاں دے جسم باوے کمزور سن پر روحاں تگڑیاں سن اور ہر طاقت کرتا جسمانی ہو باہو افرادی ہوے باہیں حکومت کی طاقت ہوے بھاویں فوجی طاقت ہوے بندیا ہوے سائنس کی طاقت ہوے روحانی طاقت ایسی طاقت ہے جگہ ہر طاقت سر جھکا لینی اے ایسی اے زوری ایسا ہے جدید ایسا ہے اے روب سے دبدبئی ایسا ہے جنی روح زندہ ہو جائے کول روح روحانی طاقت آ جاوے خدا دی قسم کیا نا او او جا کی کسم کر کے او بے ماڑا جیا فکیر کیوں ماڑا جہا فکیر کیوں نہ ہوئے پولیس چہ گئے ساری دنیا قرآن سوجو سوجو سوجو مولا نے فرمایا بابو اے لوگ تھوڑے کو روح بارے سوال کرتے ہیں روح کی دے نہیں اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ارشاد رفانی فرمایا ویس الو نان روس نان رو روح مل میرا مولا بولا فرما محبوب اے لوگ سڈے تو روح دے بارے سوال کر رہے روح کی روح کیے روح کی حقیقت کی ہے مولا فرمایا محبوب آئے لوگ سوالے کو پوچھے روح فرما گل فرما دو من منی ربی اے روح میرے رب سونے لا مرے روح رکیے رب سونے کا مرب سونے کا مربان مولا فرماؤں ومہ اویلی تم کسا نہیں جانتے ومہ اوی تم لائم کلی لو ہلو نہیں ہے مگر تھوڑا کی مقصد مفسریل فرما فرمایا ہر بندے پتہ نہیں ہے رب نے روح بنائی تھوڑے لوگ ہی جانتے روح کی حقیقت کی ہے یہ روح دی طاقت پوچھنی ہو جنگے پدھر صحابیاں کو تو نو پوچھ، پوچھ. پوچھ. او لوگوں کوسنگ دسنگے روح کی آخر روح دی طاقت کی ہے روح کی ہے خدا دی قسم کر سیرا جسم جسم دیاں بسارت جسم جاندیاں نے کھے روح آ جاوے روح تنگڑی ہو جاوے روح زندہ ہو جاوے خدا دی قسم کر گیا نا وہ فقیر بیٹھا زمین دوں گئی ویکھنا رب دے ارس نو بازا نے فرمایا مطلب یاد ہے روح جان دے نہیں بھائی سر جاندہ بندے چو تو بندہ ہے نکل جائے تو بندہ مر جقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت بندہ, بندہ چل رہا بھی ہوے ہو مردہ بھی ہو چلا بھی اوے مردہ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ نے ذکر تو غافل ہو جاوے، جائے اس میں چلا پھردا مرل پتا لگتا ہے دا دم صرف جسم نو چکنا نہیں صرف جسم ہلاونا نہیں صرف جسم نا کھوانا نہیں پہنا نہیں اصل روح کا روح جا جی کھجور دیو کم تلوار تھی زیادہ کر دیو چنگے بدر دا میدان پچھلے سال بڑا تفصیل سیل گیا بڑی تفصیل جنگے بدر کا میدان ہندسا بھی تلوار چٹ گئی بجتے بجتے بار گاہے سال گز آئے سونے تلوار ایم جنگ کا میدان ہے کی کریے کی کر سویا میرے سونے آمنا دل نے ہاتھ مبارک کھجور کی چھڑی سی فرمائیے تہوی لے یا تلوار کا کم کرے کوئی تیر میرے ہوں سائنسی طاقت دیکھا افرادی طاقت دیکھ آ فلسفے جنابے والی مار جت جنابے والی گولیاں کرنا مدلا دی طاقت ویکن کہنا سنیا جان جی چھوٹا بھی تلواراں بن گیا بول دے نہیں جا جی سائنس دیا تاخت جنہیں فلمی کنجر دیا بڑکا سنیا ہو پتا تلوار بھی بن سکتی یہ محض مردہ جسم نہیں جانتا یہ روح جانتی ہے تو فرمائی रूह तगड़ी होवे, रूह तगड़ी होवे छड़ी भी तलवार बन जाती है रूह मुर्दा होवे بھی چوالی ملائل بھی جال بھی فلسفہ بھی چڑ سائنس بھی چڑھ جان ساریاں طاقت چڑھ جی روح مردہ ہوا ہوا پھر دشمن سامنے وی کے لمبن دردے والی مسلے کی طاقت ای بنے گا کی کرا گے پر خدا کی قسم کر گیا نا جے روح ہوے ہوسلا بھی کام نہیں کر سکتا جے روح ہوے ہو ایک خوجور کی چھڑی بھی کام کر جی فرما امنا دال نے میرے ہاتھ دن دفاع تا اقبال فرما فرمائیے کوئی انداز کر د نہ کرے سکتا ہے اس کے زور بالو کا کوئی اس کے کا ہے تک دیگاہ منی بدل جی اقبال فرما دے اکبال فرما دے اقبال فرما دے, دے فرمایا اولا دیا بندے آئی نو اس دی اس فقیر فکیر بالو دی طاقت کی بدائے وہ جڑا نگاہ فرما کے قوم دیاں تقدیاں بدل چل وہ جہی اکھ دینی طاقت ہے کسی اکھ دینی طاقت کسی نگاہ طاقت بادت کی پتا لگ سکتا ہے تان سکنا بہادی طاقت اکنی طاقت یہ اکھ چارے لاہور شہر کے رہنے ہندو ختری ہو جاون میرے دتا نا دہے مریض مو مل سدل جا سی تک دینے توجہ توجو پر الحمد اللہ بزرگوں دی نگاہ دس کا وہ لوگ نہیں وقت تھوڑا ہوں وگرنہ یہ ہوئی روح دا موضوع بندہ چھیڑے سے مڑ مزے نال، چار پانچ گھنٹے بیٹھا رہے وقت تھوڑا ہوں چسکی لانی جمے سے چسکی ہو اللہ لمحہ فکریہ دینا چاہنا فکر دینا چاہنا ہوں ایک سوچ دینا چاہنا ہوں وہ کی تاریخ کا مطالعہ کر تاریخ جن مسلمانوں جن تک مسلمانوں کے اندر روحانی طاقت رہیے مسلمانوں کے روح جا رہا رہے نے مسلمانوں دے دل زندہ رہے خدا دی قسم کر گیا نا وہ کئی ہندو آئے دے کئی نمرود آئے کئی فروغ آئے کئی نمرود فروئن ہارون خال جناب والی ہامان خارون آئے کئی نئی اولاد آئی نے کئی اپنے ورگے دل آئے نی جن تک مسلمان دیا رواں سندہ رہی نہ ہندو غلبہ پا سکے آئے گلبا پا سکیا نہ یہدی گلبا پا سیا نہ جن تک ساڈے سرودی نا یوگی ورگے لوگ رہے محمد بن قاسم ورگے لوگ رہے کیوں لوگ رہے کیوں رہے مشین کتوںسم سلطان محمود ورگے سلطان ٹیپو وی جنابے والی سلادی یو پی ورگے انہوں نے پیٹان سو رہے جنہوں ماوا دیا روہاں د جی جن تک مسلمانوں بچ روح رہی ہے نا روحانی طاقت رہی ہے خدا کی قسم کر کے نا دنیا کی کوئی طاقت روح کا مقابلہ بول دے نہیں یار جا جا بڑا مشہور واقع سنا دے دینا موقع ہے میرے تاج دار حدور پھر رہے ہاتھ مبارک چسویر تسوی پڑھ رہے سامنے برتا اگریز آر آر ہاتھ اللہ کدی کدی چیڑ بھی لے کے میرا پیر میرے علی دے فیم پ یہ میرا ہتھیار یہ میرا اوزار ان میں اپنی جان بچا میں دشمن سے حملہ کرنا اے میرے جانب جانب دا ہتھیار یار وکھا نہیں ہتھیار دا کنا کمال ہے کنا کم کر سکتا ہے وکھو نہیں در انہیں آسے پاس درخت ویخ پر بیٹھا گولی پر بابا جی میرے ہتھیار کا کمال بیٹھا سی این دور جا کے گولی لگی ہے فرما نے ایک ساتھے کول بھی ہتھیار ساڈے کول بھی ہتھیار ہے کمال بخائی اصا کمال بخونے تو ہتھیار کمال بخا ہے اصا اپنے ہتھیار کمال بخونے یہ اپنی پاور ہے ناج کل بن گیا جی جی آگیا ایسا کہ جم پیا توجونی جی فرمائی آخیا تصویر یہ لکڑ دے ملکے کی کرے پیر میری علی نے تسلی پرندے درخت جا پایا ہتھیار ہتھیار جمنا فرمائی اس طاقت نو کی طاقت رل سکتی ج تک مسلمانوں کو روحانی طاقت رہی سکر دینا چاہنا نظریہ دینا چاہنا اور تیرے دل دے اندر ایک عظیم عظیم عظیم, عظیم تیرے دل چالنا چاہنا کہ جب تک مسلمانوں میں روح بیدار رہی مسلمانوں کا نقصان کوئی طاقت نہیں روح تگڑی ہو پستولا کی لڑ ہی نہیں پی آ روہ مری ہو بندہ جناب والی سینک لے کے کار گل چاڑ جائے تو اتو بھی نسل پہ جائے اقبال فرما دا فرمایا اس قوم کو شمشیر تھی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر تھی حاجتی نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر تھی حاجت نہیں رہتی جس کے جو جو <holeski خودی> <دلائے> روحانی تاخیر تلوار محتاج نہیں ہو چڑی نال بھی کام چلا لے کے اویں تری اویں دری اویں تری اللہ کے فقیر فرما شہبادی کر میں شہدی کروا سجریا کرم دے پھر جا شیر سنا پہلے اس گل نمجھ زبان سے میری کن آئے آئے آئے مولا سونا مولا سونا وہ لو شری جد کسی کم کرنے کا ارادہ فرما وہ نہ مشورے کا محتاج نہ سوچ کا محتاج نہ دلیل آ جیڑا کم کرنا جس دے ارادے دا تعلق جڑ جنا فرما کن بولتے بھائی نو یا کون لو کن <فَيَكُون> جب وہ فرماتا ہے ja, کن ہو جا فایا پس پسو ہو جاتا ہے بول بولتے نہیں کن کی یہ رب سونے کی طاقت کا نا ہے سمجھ کن ہو جا فایا ہو جاتا ہے بھائی ساری گل تو نہیں جو فرمائی یعنی اللہ د طاقت جیڑی نا زبان زبان زبان طاقت رب رحمان دی جی او ہا زبان کٹتے جی او ہوں توجو نہیں فرمائی ہوئے ایسے شہر شہر دے نے فرمایا سچے صفائی سفائی جو کچھ کہ سچے مرد بھائی والے جو کچھ کہیں زبانوں زبانو رب بھی ہوجی من لو رب بھی او ہوجی منے لو لکی خباری یہ مبارک لوگ جنہیں اپنا تن من تھوتا ہوتا ہو مولا فرماؤں روزے فرد کیتے نے تاکہ تسی صاف ہو جاؤ روح طاقت ملتی ہے جناب جی میں جسم جسم ضروری ہے انو روٹی لوٹی لبے دھو ل مکھن لبے سالن لبے گزاج اور اپنے بنا لے اپنی کارکردگی پورا رہے گا جی یہ خوراک نہیں لگنی دے روح کا بھی ایم روہر معاملہ بھائی ان ہفتے بعد تھی جناب والی میتھک بال کا ٹیکا چلاؤ تو گدا لبدی رہے گی جان دکھری جسم کی گدا اپنی پر روح دی گدا اپنی جس ہم گدہ گوشت جسم کی گدا روٹی یا سونے نبی یہ لبے جہنا غذا جن چوکھی لبھی آم ہو جدو بندہ پہلوان بنے تفیرے, تفیرے, تفیرے برگر نال نہیں چلنا پہلوانگی نیمکو نہیں کھی آئی اج چلو برگر ہی کھا لینے دیسی مکھن لسی دھ نمبر پاؤڈر والا خلا سفری رکھنی تا کہ سا جسم اپنی طاقت پورا رہے اور جناب کدرے دنگل بدنام نہ ہو قبلہ بولتے نہیں گارا اللہ دے گلاہ دی باوے جسم کمزور ہوے روہ دیا پاک طاقت لب <تصفح> روح لبے رو رو رو قرآن لب اللہ دا ذکر لب رمضان دا روزہ لب جاوے جا نماز عبادت لب جاوے ساری روح تگڑی رو پہلوان آند دنگل شرمساری نہ آ فکر آدھا بروزے مشرائی نہ ہو فرمائی ہاں روح جدو لبدی روح طاقت وار جدو روح طاقت وارو سونے نبی نے فرمایا فراسط مومن مومن بھائی نورو بیلا سونے نبی نے فرمایا مومن دی فراست ترو مومن دی فراست ڈرو اے نہ سمجھو یہ میلہ کچالا بیٹھے اے حال خستہ بیٹھے میرے سونے نبی نے فرمایا بھائی نہو جن سو اللہ جب وہ آنکھ اٹھاتا ہے اس کی آنکھ میں اللہ کا نور ہوتا ہے آنکھ فقیر کی ہوتی ہے طاقت اللہ کی ہوتی ہے بھائی نہن سو بینور اللہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے تو توجو نہیں فرمائی ہاں جی جدو روح تگڑی ہو جائے اج میں گل کیسا تو اسلام کی اہمیت دلوں دلام کی اہمیت نہیں رح گئی اسلام کی قدر ہی نہیں رہ گئی دل اسلام کی دبدبا ہی نہیں رہلام مذہب نماشا بنا دتا ہے اور مولا فرماؤں گا وہ لوگ انہوں اپنے دن نو تماشا بنایا الدنيا <مانسو لقا يومیما آجا> مولا نسو لکھا فرما جگہ نے اپنے دن نماشا بنایا آگا بھی بڑا فائدہ انجام دنیا بھی, دنیا بھی. توجہ خدا را اس دین اسلام کولبا اگر, اگر حاصل کرنا نا کلبہ حاصل کرنا یہ نہ آخو مرے پنیا. مرے ہر کرفو دشمن مسلط کافر تو سڈے ات مسلط ہے برطانیہ مسلط ہے امریکہ مسلط این جنابے والی یورپ سڈے مسلط ہوا کھڑا اگریز سڈے مسلط ہوا کھڑا جو مسلت ہوا کھڑا مسلط کھڑا کھڑا یہ فکر دینے کے لیے یہ بات چیڑی ہے اقبال فروغ سارا حال ہی ہے اقبال فروغ علاج تیرا تیرا علاج تیرا علاج آتے شیرو کے سوز میں ہے تر علاج آت شیرومی کے سوز میں ہے ترا علاج آت شیرومی کے سوز میں ہے تری خرد پہ گال فرنگیوں کا فسو بول دے رہے یار ری فرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا اقبال فسو اکبال فروغ ہوا تیرا علاج نہیں ہو سکتا ہوج ہوسے کبھی کولو تیرا علاج نہیں ہو سکتا امام کدالی فراؤ دے بندہ ایک نوجوان گھنٹہ لا کے گلائی پر مولوی صاحب گلا ٹھیک نے پر سڈا کلا اتھے ہی پرنالا اتھے ہی رہنے جتھے لگا ہوا میلا بن گیا پر پرنالا اتھے ہاں جی بندہ جا رہا سی نوجوان نیت بندہ سال بندہ جا رہا چند بندر چند لوگ بیٹھے سنیب تبیب حکیم بیٹھا سی ڈاکٹر حکیم حکیم انہیں توجہ گزردی وہ کال پی ہے کہ یار طبیب بیشا بندیاں دا علاج کروجوان روک گیا رکیب میرا علاج بھی ترے کوبیب کہ مسئلہ ہے نوجوان دل کا مسئلہ ہے دل کا مسئلہ ہے تبیب کہ دل کی مرد کی نوجوان ہے برباد ہو گیا دل دی کوٹھی ویران ہو گئی ہے پتر زیادہ سخت ہو گیا آ آ ابو طبیب بھی اللہ سن, سن خالی والے حکیم نہیں اے نوجوان دوائی میرے کو دوائی میرے کو نوجوان کہ دوائی تبیب کہہ دوائی جدو اصور صبح صادق جس وجہ اسور اصور دے اور سے توں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ قبل جا تحج کا ٹائم ہونا یعنی جی سمجھ تحجت کا ویلا تبھی فرما جدو اسور پھٹے جدو اسور پھٹے ری اک چان ساری رب کی بار سر دکھا کے رو صبح لے کے شام تک علاج نوجوان کہنے طبیب صاحب علاج تو بڑا ودیا پرہیز بھی ہے کوئی پرہیز بھی ہے طبیب تبھی طبیب تبھی فرما ہر وہ کم جڑا رب نو پسند نہیں وہ نہیں کرنا ہر وہ جڑا رب رسول نو پسند ہے وہ کی رکھی احتیاط ضرور کرنی سخت دل دا علاج ہے صبح اٹھ کے تاجو ٹائم روی کاری کریں روا روی منا شدہ کمت روکی روی کروی یہ ہوئی علاج ان شاء اللہ ترا علاج روز ترا علاج رومی کے مگر بندے پردے پاٹ جگا رو رو رو پھر دوبارہ وہ طاقت آ جائے کہ جس طاقت گیس سنج خوب گیس سن کہ انہوں دیا چیخا پورا جہان سمندر سر اور وہ طاقت سی روحانی میرا پیر باہل ہی باہر نکلتے ہیں ملحب نہیں بچا سکتا جب یہ طاقت آ جائے نا پھر اللہ سے فقیر کی زبان آدیے کون ہو جب طاقت یہ طاقت ساری طاقت سے ڈاڑی اس طاقت کے اگے کوئی طاقت کھلو ہی نہیں سکتا. توجہ جے فرمائی <تصال> او میں شاہبادی خرا پرواں میں شہبا کروازاں بچتریا کرم دے کل برابر زبان تا میری اوے کل برابر موڑا کم قلم لے سو گے میں ابھی کس کم دے افلا تونے ترگے میں ابھی کس کم د لکھ کروڑا در باہ مگدے جاب نہیں بچا نہ پیسہ بچا نہ اصلہ بچا سنا نہ کوٹھی مان لو دولت بچا سی نہ جسمانی طاقت بچا سکتی ہے خدا دکم کر گیا نا اگر اس دور بھی محفوظ نے صرف وہ محفوظ نے جنہ دیا رواں زندہ ہیں جی روح نہیں زندہ کر سکتا فقیر کم کم لوگ نے جنہ جناب پوری دنیا نی بلکہ عالم اسلام حفاظت کی کڑی نظر رکھی ہوئی خدا دی قسم کر کے ان لوگوں دے بارے ان لوگوں دے بارے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے وہ جا مفد رب ہو ہلاو روز انداز ہوئے روز انداز ہوئے روحانی طاقت ہر طاقت دا مقابلہ ہو سکتا ہے توجنا انتنے دا مقابلہ کر لے گا تو کی سمجھ رہے یورپ امیرکا برطانیہ دنال، تو اصلے دا مقابلہ کر لیں گا اصلے کو مادی طاقت کہا جاتا ہے مادی طاقت کا مقابلہ مادی طاقت سے نہیں ہو سکتا یہ ایک بندے کو پسٹل ہے پسٹل ہے دوسرے کو بھی پسٹل ہے اسے تینوں مارے گا تو نہیں مارے گا دو قتل ہو جاؤ گے یہ مقابلہ تو نہیں ہے مقابلہ تو اس کو کہا جاتا ہے مدد تو اس میں ہے کہ جب تو میدان میں اترے دشمن کے پاؤں کھڑ جائیں دشمن کے پاؤں کھڑ جائیں یا تو پیٹھ دے کے بھاگ جائے یا سر جھکا کے تیرے قدموں میں گر پڑے یہ مقابلہ ہمیشہ مادی جنیاں طاقت نے انہوں کا مقابلہ روحانی طاقت راجہ آسے ایک رب مت اندر صاف ہو جاوے روح زندہ ہو جائے جی رو زندہ ہو گئی نا تو مڑ انشاءاللہ شاء دور واپس آئے گا جڑا سلاحدین یو پی دس داخر